بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ وحده صدق نثر و از جندََََََ و حضم الحضب وحد و سلا نبى میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم و الله اللہ و آج 1441 سو اكتاليس الثانیہ کی السانيہ تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے استاد محترم عباسی خلافت کے دوسرے دور سے متعلق دس مسائل کا ذکر فرما رہے ہیں آج کے سبق میں ہم آٹھویں مسئلے کا ذکر کریں گے جس کا عنوان ہے سورات یعنی انقلابات عباسیوں کے دوسرے دور میں دو سو پچپن ہجری میں اور تین سو ہجری میں تقریباً پچاس سے زیادہ انقلابات اٹھے پچاس سے زیادہ بغاوتیں ہوئی ان میں سے بعض بغاوتیں تو حکومت کے خلاف تھیں اور بعض بغاوتیں دونوں حاکموں یعنی خلیفہ اور سلطان کے خلاف تھی ان بغاوتوں اور انقلابات میں اسباب اور عوامل کے اعتبار سے نتائج کے اعتبار سے دو بغاوتیں بہت زیادہ خطرناک تھیں جن میں سے ایک کو سورت الزنج یعنی حبشیوں کا انقلاب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سورت القرامتہ یعنی کرامتا کا انقلاب کہا جاتا ہے حبشیوں کا انقلاب 71 ہجری میں ایک بار ہوا ہے پھر دوبارہ یہ چھتر ہجری میں کھڑے ہوئے ہیں اس انقلاب کے دو اسباب تھے ایک سبب تو نظریاتی اعتبار سے ان کے درمیان غلط افکار کی تبلیغ و اشاعت تھی اور دوسرے سبب کا تعلق ان حبشی افریقی غلاموں کے مالکوں کے ساتھ متعلق ہے ان افریقی اور حبشیوں کو مشرقی افریقہ سے لایا جاتا تھا زمینوں کی کاشتکاری وغیرہ کے لیے پھر زمینداروں کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جاتے تھے جس کے نتیجے میں یہ بھی اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اپنے مالکوں کے خلاف بغاوتیں کیا کرتے تھے حجاج نے سن 71 ہجری میں اور پھر سن 76 ہجری میں حفشیوں کے دونوں انقلابوں کا کلا کمہ کر کے رکھ دیا تھا پھر یہ انقلاب خلیفہ معتز اللہ کے زمانے میں بہت ہی خطرناک شکل میں ابھرا اس وقت اس انقلاب کی قیادت ایک فارسی نے کی تھی جس کا نام محمد بن علی تھا اور وہ اپنے آپ کو عالوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے قرار دیتا تھا روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص احواز یعنی ایران کے ایک شہر سے سن دو سو پچپن ہجری میں آیا تھا اور عراق کے انتہائی جنوب میں جہاں کالے افریقی حبشی غلاموں کی کثرت تھی جو زمین کی کاشتکاری وغیرہ میں مصروف رہتے تھے وہاں اس نے جا کر ڈیرا ڈالا اس نے وہاں دیکھا کہ زمیندار حضرات اپنے ان غلاموں پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں چنا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اور تم لوگوں کی آزادی کے لیے آیا ہوں تم لوگوں کو میں غلامی سے آزاد کراؤں گا سرداروں کے مظالم سے آزاد کراؤں گا اس طرح اس نے انتہائی مکاری عیاری اور ہر قسم کے ہیلوں کے ذریعے ان لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا یہ شخص شعبدابی میں بھی بہت ماہر تھا جادوئی کرتب وغیرہ ان کو دکھا دکھا کر انہیں متاثر کرتا تھا کہ یہ سب غیبی خبریں ہیں اس نے اپنی دعوت کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ مسلمان سب کے سب برابر برابر ہیں چنانچہ بسرا کے گاؤں دیہات کے جو بدوی اور دیہاتی لوگ تھے جو مظلوم قسم کے مسلمان تھے جن کے اوپر ان کے سردار اور زمیندار لوگ ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے بھی اس کی دعوت قبول کی اس کے جو متبعین تھے آس پاس کے شہروں پر حملے کیا کرتے تھے اور حاجیوں کے قافلوں کو روک کر انہیں لوٹا کرتے تھے اس شخص نے اپنے متبعین کے دلوں میں جن کے دلوں میں ایمان انتہائی کمزور تھا اور عقیدہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا ان کا ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے لیے اس نے مال و دولت اور عورتوں کو حلال کر دیا تھا یعنی مال مشترک اور عورتیں مشترک تھیں یہ مزدک فارسی ایرانی کا عقیدہ تھا جس میں محرم اور غیر محرم کی کوئی بات نہیں تھی اپنی ہی بہن اور اپنی ہی بیٹی سے جنسی تعلقات کی اجازت تھی اس کے نظریات میں اور اس کی دعوت میں چنانچہ یہ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے گئے اس کی دعوت ماننے والے چونکہ اکثر حفشی اور کالے افریقی تھے اگرچہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے لیکن اس اکثریت کی طرف نسبت کر کے اسے صاحب الزنج یعنی کالوں کا امام وغیرہ کہا جاتا تھا اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر بحرین اور احسان نامی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا پھر اس نے بسرا کی طرف توجہ کی یعنی عراق کی طرف شوال سن دو سو ستاون ہجری میں اس نے بسرا پر جب کہ اہل بسرا غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ حملہ کیا اور زبردست تباہی مچائی قتل کیا لوگوں کو اور ان کے گرو کو مال و اسباب کو آگ لگائی جو باغ نکلنے میں کامیاب ہوا اسی کو ہی نجات ملی بعض لوگ بسرا کی جامع مسجد میں جا کر پناہ لیے ہوئے تھے ان بیچاروں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو شاید ہمیں کچھ نہ کہیں لیکن ان انقلابیوں نے مسجد پر حملہ کیا اور مسجد میں پناہ گزین لوگوں کو قتل کر ڈالا گھروں میں وہ داخل ہوئے بچوں کو عورتوں کو سب کو قتل کر ڈالا اللہ اکبر ان عورتوں میں بہت ساری سید زادیاں بھی تھیں جنہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کیا اور جس کے حصے میں بھی کوئی عورت آئی اس سے خدمت لی اس کے ساتھ بدکرداری کی اور پھر اسے بیچ ڈالا بسرا پر قبضہ کر کے انہوں نے اس آباد شہر کو برباد کر ڈالا اور بسرا کھنڈرات سے پر ایک قبرستان کی طرح نظر آتا تھا ان انقلابیوں کے سردار نے بسرا کو تباہ برباد کرنے کے بعد اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر احواز یعنی ایران کی طرف رخ کیا اور اس نے ایران میں جا کر اپنے لیے مضبوط گھڑ بنایا جہاں خلیفہ معتمد اللہ اس کے خلاف جنگ کے لیے تشکیلات بھیجا کرتے تھے اور یہ خلیفہ کی تشکیلات اور لشکروں کو مسلسل پے در پہ ہرایا کرتا تھا اور خلیفہ کا لشکر اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا یہاں سے یہ واسط نامی شہر کی طرف گیا بغداد کی طرف یہ جانا چاہتا تھا یعنی عباسی خلافت کے مرکز پر حملہ کرنے کا اس کا ارادہ تھا لیکن خلیفہ نے بر وقت اقدامی کاروائی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر اس کے خلاف جمع کیا اور اپنے بھائی موفق باللہ کو اس کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا ایک سخت جنگ کے بعد حبشیوں کے اس امیر کو زبردست حضیمت اٹھانی پڑی اور یہ قتل ہوا اور اس کی ہلاکت کے نتیجے میں اس نے جو فتنہ اٹھایا ہوا تھا اس نے بھی دم توڑا واضح رہے کہ یہ فتنہ پندرہ سال تک جاری رہا یعنی دو سو پشپن ہجری سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے اور دو سو ستر ہجری تک جاری رہتا ہے دوسرے فتنے کا نام ہے سورت القرامت خرامتا کی بغاوت اور خرامتا کا انقلاب یہ حبشیوں کا انقلاب ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا انقلاب اور دوسری بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے بھی اپنے لیے یہی نعرے لگائے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو برابری کے حقوق دلوانے ہیں وغیرہ وغیرہ دراصل یہ زندیق لوگ تھے یہ اپنی زندگیت کی دعوت کو اس طرح خوبصورت نعروں میں چھپایا کرتے تھے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے حاضر کے جو زندیق ہیں یہ اپنی دعوتوں کو چھپانے کے لیے انسانی حقوق وغیرہ کے نعروں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اس نقاب کے پیچھے شیطانیاں کرتے ہیں اس انقلاب کو کرامتا کا انقلاب کہا جاتا ہے یہ انقلاب بھی ایک فارسی شخص کی سرکردگی میں اٹھا تھا اس کا لقب قرمت تھا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہمدان الاشعث تھا اور یہ اسماعیلی فرقے کا ایک دائی تھا جسے عبداللہ بن میمون قدہ نے بھیجا تھا دو سو ستر ہجری میں زنجیوں کی بغاوت ختم ہوئی یعنی یہ افریقیوں کی جو بغاوت تھی تو اب بچے کچھے جو لوگ تھے انہوں نے اس شخص کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع کیا یہ شخص بھی لوگوں کے اوپر اپنا تقوی اور بزرگی کا روب جمع کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا دراصل اس تصوف کے پردے میں اس کا سیاسی مقصد موجود تھا اور یہ ایک ایسے مذہب اور نظریے کی دعوت دیا کرتا تھا جو مجوسیت یہودیت نصرانیت اور اسلام کا ایک ملغوبہ تھا نماز چار رکعت تھی طلوع آفتاب سے پہلے دو رکعت اور غروب آفتاب کے بعد دو رکعت بس قبلہ بھی بیت المقدس تھا اور حج کے لیے بھی بیت المقدس کی طرف جانے کی دعوت دیا کرتا تھا پورے سال صرف دو دن کے روزے تھے یعنی مہرجان کا ایک روزہ اور نوروز کا ایک روزہ اذان کے الفاظ میں بھی اس نے تبدیلیاں کی تھی اور جو کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا اس پر جزیہ لاگو کرتا اور ممکن ہوتا تو اسے قتل بھی کر ڈالتا قرآن کریم کی من مانی تعویلات کرتا تھا یہ اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات اور احکام کے باطنی تعویل اور تفسیر بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو باطنی فرقہ کہا جاتا ہے کرامتا کے پیروکاروں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا حتیٰ کہ ان لوگوں نے قطیف بحرین یمن ان علاقوں میں اپنے لیے ایک الگ مملکت کی بنیاد ڈال دی عراق پر انہوں نے چڑھائی کی خلافت چھیننے کے لیے اور شیعیت کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے انہوں نے فاطمیوں کے خلاف بھی چڑھائی کی شام میں قاہرہ میں انہوں نے فاطمیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے سن دو سو سترہ ہجری میں انہوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے حضر اسود کو نکالا اور حاجیوں کو قتل کیا حضر اسود کو یہ اپنے ساتھ خطیف لے گئے جو کہ ان کا مرکز تھا سن تین سو انتالیس ہجری میں انہوں نے حاجیوں پر ٹیکس کے بدلے میں حجراست واپس کیا افریقیوں کے انقلاب اور کرامتا کے انقلاب پر اگر آپ غور و فکر کریں تو اس میں دو قسم کے اسباب پائے جاتے ہیں یعنی ان انقلابات کی بنیاد دو قسم کے اسباب تھے ایک تو ان لوگوں کی جہالت سے زندگ قسم کے لوگ اور مجوسیت کے پیروکار فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور دوسرا سبق حکمرانوں کی طرف سے جو ظلم ہوتا تھا اس سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے چونکہ ظلم کے نتیجے میں یہ غریب لوگ مسلسل ظلم اور فقر و فاقا کی چکی میں پس رہے ہوتے تھے اور یہ باغیوں کو دعوت دینے والے لوگ آ کر ان کو اچھے اچھے نعروں اچھی اچھی باتوں کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیا کرتے تھے اور خصوصی طور پر یہ لوگ خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ عراق کے جنوب میں یا خلافت سے دور دراز علاقوں میں اپنے مراکز قائم کیا کرتے تھے اس لیے کہ خلافت کی طاقت وہاں کم ہوتی تھی اور خلافت ان کے اوپر جلدی ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ جہالت کے نتیجے میں لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ظلم کے نتیجے میں لوگ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اکثر فتنوں اور انقلابات کے جو گڑھ ہوتے ہیں یہ حکومتی دائرے سے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں اور وہی پر ان کی نشونما ہوتی ہے آج ہم نے آٹھواں مسئلہ اور آٹھویں بات بیان کی ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ شاء اللہ بات کا تذکرہ ہوگا وسل خیر خلقی محمد ولی وصحب اجمائن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ